آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہلکا سا دورہ ان کو لگایا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے نماز فجر سے فراغت کے بعد ارشاد فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس سے میں نے ابھی ابھی درا لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا وہ شخص موجود ہو تو کھڑا ہو جائے وہ صحابی رضی اللہ تعالی گھبرا کر یہ کہتے ہوئے حاضر خدمت ہوئے کہ میں اللہ عز و رسول ازب وج و صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ چاہتا ہوں تو جب پیارے آ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم اس, ان صحابی کے سامنے بیٹھ کر ارشاد فرمانے لگے یہ کوڑا پکڑ لو اور اپنا بدلہ لے لو مقبول بڑے اولیاء اولیا اکرام جو ہیں ان کے ولی بننے میں جہاں اللہ کی رحمت ہے ان کی ماؤں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے ان کے والدین کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے ان کی تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ ماں باپ کی دعا بہت اثر رکھتی ہے حضرت ظلمون مسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پر یہ ولایت کے دروازے کھلے تو آپ نے کیا فیل کیا کس نے کیسے آپ پر یہ دروازہ کھلا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک سردی کی راتے کی رات شدید سردی تھی میری ماں نے رات کے وقت مجھ سے پانی مانگا تو میں پانی لینے چلا گیا واپس آیا تو میری ماں کی آنکھ لگ چکی تھی اب ادب یہ تھا کہ ماں کو جگاؤں نہیں تو ماں, ماں کی آنکھ کھلنے کے انتظار میں میں پانی کا کٹورا لے کر ماں کے پاس کھڑا رہا اس پانی کے پیالے کے اندر ایک سوراخ تھا اور پانی نکل نکل کر میرے ہاتھ پر گر رہا تھا سردی اتنی شدید تھی کہ پانی میرے ہاتھ پر برف بن کے جم گیا میرا خون بھی جم گیا مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی میں بہت ٹینشن میں تھا لیکن میں نے اپنی ماں کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اب کچھ دیر کے بعد میری ماں کی آنکھ کھلی تو ماں نے جب یہ سارا میٹر دیکھا معاملہ دیکھا تو ماں نے پانی لیا اور پانی پینے کے بعد میری ماں نے اپنے ہاتھ رب کریم کی بارگاہ میں دراف کر دیے اور اپنے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہوئے یہ التجا کی اے میرے رب کریم میں اپنے اس بیٹے سے راضی ہوں تو بھی اسے راضی ہو جا آپ فرماتے ہیں کہ رب کریم نے میری دعا ماں کی دعا کے برکت الحمد للہ اس رات اپنی رحمتوں کے دروازے میرے پر کشادہ فرما دی ایک رات میں ماں کی دعا کا ایسا اثر ملا اب جو بد نصیب ماں باپ کے ساتھ لڑتے ہیں ماں باپ کے ساتھ جگڑتے ہیں وہ ماں باپ جی ساری زندگی کھلایا آخر تک جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ماض اللہ بلا جب جان ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ماں باپ کے ساتھ کنس کرنا تنقید کرنا پیسہ مانگ لیں تو معاذ اللہ غصے کے ساتھ دینا تمہیں پتہ نہیں میں کتنی مشکل سے کماتا ہوں تمہیں کوئی احساس نہیں ہے میرا کوئی خیال نہیں کرتا میں دوسرے ملک میں ہوتا ہوں پناہ شہر میں ہوتا ہوں پانی کی طرح اڑا دیتے ہو یہ کر دیتے ہو وہ کر دیتے چار باتیں سنا کے چار کر ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں اور دل دکھا کے ان کو دیتے ہیں وہ کیا کریں گے بوڑھے بےچارے آپ کے ساتھ لڑیں گے نہیں بدتمیزی نہیں کریں گے ماریں گے نہیں آپ نے ان کو رکھا تھا بازار لیکن حقیقت میں ان کی دعاؤں کے برکت سے آپ کو رفتار کیا جا رہا ہے کیا خبر لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ہم بالکل توجہ ہی نہیں کرتے احساس ہی نہیں کرتے ماں بیمار ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے کسی کو بولیں گے دوائی لے دو باپ ہماری خدمت کا اس وقت حاجت مند ہے بالکل ہم خود خدمت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں اس کو فون اس کو فون آپ کر لینا آپ دیکھ لینا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یعنی ماں باپ نے ہماری بیماری کے اوپر کسی پڑوسی کو فون نہیں کیا تھا کہ جناب آئیے اس کو چیک کروا دیجیے خود اٹھا کر لے کر جاتے تھے خود چیک کرواتے تھے خود کھلاتے تھے خود پلاتے تھے ہمارے احساس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا آج ہم بات بھی کرتے ہیں تو صحیح منہ سے بات نہیں کرتے ان کی خدمت نہیں کرتے ان کی حاجات کو پورا نہیں کرتے تو یاد رکھیے پیار اس بھائیو دنیا میں جس کو بھی خوش کر لیں اگر ماں باپ خوش نہیں ہوں گے تو میرے آکا نے فرما دے کہ ایسا بند ہے جنت کا حقدار نہیں بنے گا تو اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں سچ بتاتا ہوں سانس روک کر پہلی فرصت میں سانس جب نکلے جب منہ سے نکالیں کہ ماں باپ کو راضی کر چکی ہوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے ماں باپ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کا احساس ان کے دنیا سے جانے کے بعد ہوگا اور جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسے کیا جاتا ہے آج جو ماں باپ کی خدمت کرے گا اس کے بڑھاپتے میں اس کی اولاد اس کی خدمت کرے گی اگر آج یہ ماں باپ سے منہ موڑے گا دنیا کی ذلیل دولت کی وجہ سے ماں باپ کا دل دکھائے گا ان کی خدمت سے محروم ہوگا تو اس کی اولاد بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اسی انداز سے پیش آئے ایک کتاب میں لکھا تھا کہ ایک دریا کے کنارے ایک ضعیف العمر بزرگوں کو ایک نوجوان خوب پٹائی کر رہا تھا وہ بہت مار رہا تھا بہت مار رہا تھا ایک راہ گزر نے دیکھا اس کو ترس آ گیا اور نوجوان کو احساس لا تمہیں شرم نہیں آتی ان بزرگوں کو مارتے ہو اللہ کا خوف کرو اس سے پہلے کہ وہ نوجوان رکتا یا چپ ہوتا ان بزرگوں نے خود ہی کہا کہ اے راہ گزر اس مارنے والے کو مت چھیڑ اس میں اس کا قصور نہیں ہے اصل میں قصور میرے ہی ہے یہ مارنے والا کو اجنبی نہیں یہ مارنے والا میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ ہوں آج اسے اتنے سال پہلے میں نے بھی اپنے باپ کو اس جگہ پر مارا تھا جب میں نے اپنے باپ کو اس مکام پر مارا تھا تو آج میری اولاد بھی اسی مقام پر میری پٹائی کر رہی ہے تو پیارے پیارے اسلام بھائیو ماں باپ کا نا فرمان کبھی کامیاب نہیں ہوتا نہ دنیا میں کامیاب ہے نہ آخرت میں کامیاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو راضی رکھنے کی توفیق اطا فرمائے ان کا دل خوش جائز باتوں میں دل خوش کرنے کی توفیق تا فرمائے ان کی دعائیں لینے کی توفیق تا فرمائے ان کا دیدار کرنے کی توفیق تا فرمائے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی توفیق تع فرمائے اور دعوت اسلامی میں ماں باپ کا خوب ادب کوٹ کوٹ کے احمد دلوں میں اتارا جاتا ہے اس کے جام پہ جاتے ہیں امیر السمت دعمت برکات ملیہ نے اس پر کہ الحمدللہ للہ گیانات فرمایا آپ کو ایک بہترین کیسٹ ہے ماں باپ کو ستانا حرام ہے آپ مثبت مرینت سے حاصل کریں اس کو سنیں پتہ چلے گا ماں باپ کا مقام کیا ہوتا ہے اللہ رسول نے ماں باپ کو کتنی عزت دی کتنا مقام عطا فرمایا کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہمیں اس کا احساس ہوگا تو الحمد ماں باپ کا فرما بردار دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو نیت کر لیں کہ ان ہم تمام جب تک زندہ رہیں گے ہمارے ماں باپ ان شاء ہم کبھی بھی ان کا دل نہیں دکھائیں گے ان ان کی دعائیں لیں گے ان ان کی دعاؤں کے برکت سے نیک بنیں گے نمازی بنے گی آج کے رسول بنیں گے اور ان خوب ان شاء اللہ کے ساتھ مل کے ان شاء اللہ جن کی خدمت کریں گے اسی طرح پیارے اسلام بھائیوں ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کے بعد کس کا سیکنڈ کس کا نمبر ہے سر فری ماں باپ اگر ماں نہیں ہے تو باپ جو زندہ ہے تو نا نا ایک اب ان کے بعد کس کا نمبر ہے تو یاد याद کہ والد صاحب کے بعد دادا جان اور بڑے بھائی کا سب سے زیادہ مقام ہے اپنے باپ کے بعد دادا جان اور اپنے بڑے بھائی کا سب سے بڑا رتبہ ہے سب سے بڑا مقام ہے ان کی عزت احترام ہم پر لازم ہے بڑے بھائی کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائے آج بات بات پہ ہم اپنے بڑے بھائی کو جھاڑ دیتے ہیں دل توڑ دیتے ہیں معاذ اللہ اگر وہ نہیں کماتا تو اس کو استفر اللہ ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں اس کو ایسے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بیچارا خاندان میں بدنام گھر میں بدنام ہماری زبان سے بدنام ایسا دل دکھاتے ہیں حالانکہ پتا نہیں کہ بڑا بھائی ہوتا کیسا ہے اس کا شریعت میں مقام کیا رکھا ہے پتہ ہی نہیں ہم لوگوں کو تو آئیے سنتے ہیں کہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسے والد کا حق اولاد کے اوپر جیسے باپ کا حق اولاد کے اوپر ہے ایسے ہی بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی کے اوپر ہے تو اگر اب تک ہمارا بڑا بھائی ناراض ہے ہم سے اٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی راضی کر لینا چاہیے دیر نہیں کرنی چاہیے اسی طرح اب ماں باپ کے لیے بھی کچھ حقوق ہیں اولاد کے لیے تو ہے کہ ماں باپ کا احترام کرے ماں باپ کا ادب کرے خوب ان کی اطاعت کرے ان کی خدمت کرے اب ماں باپ کے لیے کیا حکم ہے سنیے اگر آپ میں سے کسی کی اولاد ہے سنیں اور اس پر عمل کرے اب والدین کو بھی چاہیے کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحت اپنی اولاد کے حقوق کا خاص خیال رکھے جی ہاں اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں ایسے ہماری شریعت نے اولاد کے ایک حقوق بھی رکھے ہیں ان کو ماڈرن بنانے کے بجائے ان کو انگریزی تہذیب کے سپنے دکھانے کے بجائے ان کو سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ بنائیں ان کی اسلامی تربیت کریں اے کاش ان کو عالم دین بنائیں ان کو حافظ قرآن بنائیں ان کو قاری قرآن بنائیں ان کو اپنی قبر کے لیے ٹھنڈک بنائیں سبحان اللہ ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں ان کو مدنی قاصلوں کا مسافر بنائیں ان کو اچھا ادب سکھائیں ان کو ماں باپ کا احترام سکھائیں اسلام کی خدمت کا انداز بتائیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی چیز ایسی نہیں دی جو اچھے ادب سے بہتر ہو تو پتہ چلا اولاد کے لیے ماں باپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ سب سے ویری فل گفٹ کیا ہے اچھی تربیت ان کو اچھی باتیں بتانا ان کو قدم قدم پہ اصلاح کرنا بچپن میں ان کو اللہ رسول کی طرف راغب کرنا ان کو نماز سکھانا ان کو قرآن پڑھانا ان کو نماز کی باتیں بتانا ان کو معاشرے میں رہنے کے انداز سکھانا کہ مسلمان کیا ہوتا ہے مسلمان کھادا کیسے ہے مسلمان پیتا کیسے ہے مسلمان چلتا کیسے ہے مسلمان, مسلمان سوتا کیسے ہے مسلمان پڑوسی کے حقوق کیسے ادا کرتا ہے ماں باپ کا احترام کیسے کرتا ہے یہ ساری باتیں مسلمانوں کو اپنی اولاد کو سکھانی چاہیے لیکن افسوس آج ہماری لاک عجیب و غریب نمونے پیش کرتی ہے جن ماں باپ کا اسلامی ذہن نہیں ہوتا جن کے دل میں عشق رسول نہیں ہوتا جو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں دنیا میں رہنا تو اس طرح رہے کہ خوب پیسہ کمائے میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے میرا بچہ انجینئر بس ایک ہی ڈھونڈ رہے ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے کسی امیر ملک میں جا کر خوب دھندا کرے پیسہ کمائے ان کو نماز نہیں سکھاتے اسلام نہیں بتاتے کیا ہوتا ہے کہ جب یہی باپ دنیا سے مرتا ہے تو اس کا بیٹا جنازے میں شامل تو ہوتا ہے لیکن ایسا بدنسی بیٹا ہوتا ہے ایسا بدنسی بات ہوتا ہے کہ بات چلا گیا اب بیٹے کو جنازہ پڑھنا نہیں آ رہا بیٹا کہہ رہا ہے امام صاحب نیت تو بتا دیجئے اب جس بیٹے کو نیت نہیں آتی وہ اپنے والد کو دنیا سے کیا دعا دے گا کیا اس کے حصول میں مدد کرے گا کیا اس کے لیے قبر پر جا کر فاتح خانی کرے گا آپ نے اولاد کو قرآن نہیں سکھایا آپ نے اولاد کو فاتح کا طریقہ نہیں سکھایا قبرستان نے کبھی لے کے جانے کا انداز نہیں بتایا تو جب زندگی میں آپ نے ان سے یہ کام نہیں کروائے تو مرنے کے بعد کس خوش فہمی کے اندر ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد قبر پر آئے گا ہمارے مرنے کے بعد یہ تلاوت قرآن کرے گا ختم قرآن کرے گا اچھے کام کرے گا یہ خوش فامی کے سوا کچھ بھی نہیں تو آج وقت ہے کہ اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کریں آج وقت ہے کہ ان کو عالم دین بنائے ان کو اچھے انداز سکھائیں ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ جن کی اولاد کی تربیت اسلامی انداز سے نہیں ہوتی تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں پھڑکا رہے ہوتے ہیں اور وہ میوزک کے اوپر ناچ رہے ہوتے ہیں ماض اللہ چھوٹے چھوٹے بچے گانے کی دھنتے میوزک پھڑ پڑا ہیں کہتے ہیں ہا ہا ہا ہا دیکھو یہ ماض اللہ فلاں ایک ایک انداز پہ کہتے ہیں دیکھو فلان کی فلان اور گناہ پہ خوش ہو رہے ہیں بجائے سمجھا کہ, اس کو سمجھے کہ تو ہے ناچنا گانا تیرا کام ہی نہیں تیری زبان سے تو قرآن کی تلاوت جاری ہونی چاہیے تیری زبان سے ناطے مصطفیٰ جاری ہونی چاہیے تیری زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہونا لیکن نہیں سکھاتے یہ دیکھا کہ جن بچے اسلامی ماحول میں نہیں آتے ماں باپ خود مدنی ذہن نہیں رکھتے ان کی اولاد گانے گاتی ہے الٹی سیدھے کام کرتی ہے لطیفے سناتی ہے عجیب و غریب باتیں بتاتی ہے لیکن الحمد للہ جن ماں باپ کا اسلامی ذہین ہوتا ہے جن ماں باپ کا مدنی ذہن ہوتا ہے جو اچھے مول کے ساتھ وبستا ہو جاتے ہیں ان کی اولاد جب بولنا سیکھتی ہے تو سبحان اللہ سب سے پہلے ان کی زبان سے اللہ کا سر جاری ہوتا ہے الحمد للہ تھوڑے آل <سلام> بڑے ہوتے ہیں بولنا سیکھتے ہیں تو سبحان اللہ ان کی زبان سے مصطفیٰ جاری ہوتی ہے کوئی بول رہا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے کوئی بچہ بولتا ہے مدنی مدینے والے کوئی کیا ناز پڑتا ہے کوئی کیا نات پڑھتا ہے تو یہ جیسا کریں گے ویسا کریں گے تو آج وقت ہے کہ اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کر کریں ان کو اسلام سکھائیں ورنہ یاد رکھیں مدنی کے بعد انتہائی پریشانی ہوگی بہت تکلیف ہوگی سیئر کرتا ہوں نیک اولاد صدقہ جاری ہے نیک اولاد اگر ہم چھوڑ کر چلے گئے تو ہم دنیا سے رخصت ہو بھی جائیں گے ہماری قبر میں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں اتا فرماتا رہے گا لیکن یہ اسی کا ہوگا جس کی خوش نصیب اولاد نیک بنے گی تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اگر اولاد ہے یا اللہ نے عطا فرمائی تو انشاءاللہ میں اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دونوں آٹھ اٹھا کے زوردار اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا کہ ان شاء اللہ اگر اب اولاد ہے تو اب سے یا نہیں شادی تو اللہ نے اولاد دی تو میں اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کروں گا ان کو عالم بناؤں گا ان کو بناؤں گا ان کو بناؤں گا ان کو دنیا کا مسلمان اور سچا پکا آرشی کا رسول بناؤں گا انشاءاللہ تو پیارے سلائی بھائیو والدین کے بعد حقوق مسلمین کا خیال رکھتے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے یاد رکھیں کہ پیارے آکر نے شاید فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی اور رزق میں فرازی ہو اور بری موت دفعہ ہو وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے جو رشتاروں کے ساتھ نیک فلو کرے گا اس کو تین باتیں عطا ہوگی نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا نمبر دو اللہ تعالیٰ اس کو کھلا رزق عطا فرمائے گا اور نمبر تین اللہ تعالیٰ اس سے بری موت دور کر کے اس کو اچھی اور نیک موت عطا فرمائے گا ہم, ہم میں سے کئی اسلامی بھائی دیگر ملکوں سے یہاں رسک کھلا کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ ہمارا رسک زیادہ ہو انکم زیادہ ہو برکت زیادہ ہو تو ان کے لیے کیا مدد نہیں پھولے کہ رشتے داروں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں کسی کے ساتھ ناراض نہ ہوں اگر کسی کے ساتھ ناراضگی تھی اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دیں انشاءاللہ شاء آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے رشتے داروں کو راضی اور خوش رکھنے کی برکت سے انشاءاللہ عمر بھی لمبی دے گا رسک بھی زیادہ اطا فرمائے گا اور بری موت کو دفاع کر کے ان اللہ کی رحمت سے ایمان والی موت اطا فرمائے گا اسی طرح مسلم، مسلمانوں میں جو شادی شدہ ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے بچوں کی امی کے ساتھ انتہائی اچھے انداز سے پیش آئیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمتی شریف کی جسے پاک ہے کہ کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہو تو ہمیں اسلام عورت اس کے ساتھ نرمی سے پیش کا ڈرتے ہے پکڑنے کا نہیں بےزت کرنے کا نہیں چار باٹیں سنانے کا نہیں ہاتھ اٹھانے کا نہیں بلکہ اچھے انداز کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ اپنی گھر والی کی مدد کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبحان اللہ ازواج مطالعہ کے ساتھ انتہائی نرمی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے کسی طرح اگر بیوی ہے تو بیوی کو بے چارے اپنے شور کے ساتھ نیک سلوک کریں ابھی سے پات میں قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہو جن سے پیپ اور کچل لہو یعنی پیپ ملا خون بہتا ہو پھر اور اس کو چاٹے تب بھی حق کے شوہر ادا نہ ہوا تو پیارے سامی بھائیو آج رسول کے مدنی کافلوں کا میں سفر کی سعادت اور ہر ماہ مدینہ ماد کر رسالہ جمع کروانے کے برکت سے انشاءاللہ شاء اللہ برطیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو شکر انجیاں دور ہوں گی حقوق مسلمین کے جذبے کے ساتھ ساتھ آپ کا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے خاندان کو مدینہ منورہ کا نظارہ نصیب ہوگا سویا ہوا نصیب جگہ دیجیے حضور سویا ہوا نصیب جگا دیجئے حضور میٹھا مدینہ سب کو دکھا دیجئے حضور اللہ. تو بیان کے آخر میں آپ کو میں چند دیگر مسلمانوں کے حقوق بھی پیش کرتا ہوں سن لیں کہ مسلمانوں کے حقوق میں ہے کہ جب مسلمان کی مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام میں پہل کرے اور سلام کے وقت مصافحہ کرے اب تک آپ نے جو باتیں سنی ماں باپ کے بارے میں رشتے داروں کے بارے میں اولاد کے بارے میں جو خونی رشتے دار تھے اب عام مسلمان جیسے ہم یہاں پر بیٹھے یا جو بھی مسلمان اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں سن لیں کہ پہلا حد کیا ہے کہ مسلمان کا پہلا حد کیا ہے کہ جب مسلمان کی مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام میں پہل کرے اور سلام کے وقت کیا کرے جب دو مسلمان ملتے ہیں اور آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ان پہ اللہ کی سو رحمتیں نازل ہوتی ہیں 99 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو سلام میں پہل کرے اور زیادہ محبت کے ساتھ ملاقات کرے باقی ایک دوسرے کو آپ کو 99 چاہیے کہ ایک رحمت چاہیے 99 نائن کے لیے کیا کرنا پڑے گا سلام میں پہل کرنی پڑے اور بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ مصافہ کرنا پڑے گا مصافہ کرنا بھی سنت ہے ہاتھ ملاتے وقت ہاتھ خالی ہونا سنت ہے جب مسلمان دوسرے مسلمان کو پکارے تو اس کا جواب یعنی لب कहना کہنا سنت ہے آپ کا کوئی نام لے رضا بھائی آ رہا ہوں کون ہے کیا بات ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کیا کہنا سنت ہے اگر آپ کو کوئی پکارے تو کیا کہنا سنت ہے چلئے سنت پر ہاتھوں سے مل کرتے میں آپ کو مخاصب کرتا ہوں آپ لب بیک کہہ کے سنت کے سباب کے بن جائیں میٹھے میٹھے اسلامی پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدینہ کے دیوانوں شان رسول تو ہمیں آئندہ جب بھی کوئی چھوٹا بلائے بڑا بلائے دوست بلائے یار بلائے ماں بلائے باپ بلائے ہم نے کیا جواب دینا ہے لبئی اپنے علاج کو کیا سکھانا ہے اس لبیک کی برکت کیا ملے گی ایک تو سنت پر عمل ملے گا اور انشاءاللہ جب یہاں لبیک لبئی کریں گے تو ایک دن آئے گا کہ ان شاء کے ساتھ اہل خانہ کے ساتھ خانہ کابے کے اندر بھی لباغ کی سدائیں لگا رہے ہوں گے یہاں لب ڈیک سیکھ لینا لب بھائی کہنے سے آجزی پیدا ہوگی اور تکبر کا خاتمہ ہوگا لب بھائی کہنا سنت ہے اور لب کہیں گے تو اگلا بڑی محبت ہے آپ کی طرف آئے گا کتنا اچھا بندہ ہے کتنا لب کا مطلب ہے میں حاضر ہوں کیا مطلب ہے تو جو یہ کہتا ہے نا میں حاضر ہوں وہ تکبر نہیں کرتا یہ آجزی کے الفاظ ہے میں حاضر ہوں ارشاد فرمائیے لب اگلی بات نمبر تین ایک مسلمان کو چھینک آئے تو دوسرا مسلمان اس کی چھینک کا جواب دے یہ بھی مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق واجب بھی ہے مثال مجھے چھینک آئی اور میں نے کہا چھینک کے بعد الشمد اور اب جس جس نے سن لیا اس پر شران واجب ہو گیا لازم ہو گیا کہ اس کا جواب دے اس کا جواب کیا ہے یرحم الکل کیا جواب ہے مل کر کے لئے ان شاء اللہ سوال ملے گا چھینک کا جواب کیا ہے یا رحم اسی طرح اگر ایک مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں یہ بھی اس کا حق ہے اگر کوئی مسلمان بیمار ہو تو روایت مت اگر کوئی صبح کے وقت بیمار کی عیادت کے لیے جائے گا تو شام تک اگر شام کو جائے گا تو اگلی صبح تک الحمدللہ عیادت کرنے والے کے لیے اللہ کی رحمت سے ستر ہزار فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے ات اللہ مریض کی عیادت کرنی چاہیے تاکہ ستر ہزار فرشتے ہمارے لیے دعا مانگنا شروع کر سکتے اور مریض کے پاس جا کر کم وقت لینا چاہیے اور اس کے سامنے حوصلہ افزا باتیں کرنا چاہیے مثلا سلام کریں اس کے بعد اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھیں اس کی طبیعت معلوم کرنا یہ بھی سرکار مدینہ کی سنت ہے اگر مرد ہو کوئی فتنے کا مال نہ ہو جہاں آپ جا رہے ہیں تو مطلب اس کے آپ پیشانی پر ہاتھ رکھیں اور ایسی باتیں نہ کریں کہ الٹا بھی زیادہ ہو جائے ایسی باتیں کریں کہ ماشاءاللہ اللہ آپ تو اللہ کے کرم سے بہتر ہو رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے بالکل ٹینشن نہ کریں انشاءاللہ شاء اللہ آپ تو چند دن میں چلنا سیکھ جائیں گے ایسی باتیں نہ کریں کہ پہلے کم بیمار تھا آپ گئے تو زیادہ بیمار ہو گیا ارے آپ کو کیا ہو گیا ارے آپ کا رنگ تو ختم ہو گیا ارے آنکھیں سے گئے یار ارے بالکل چہرہ پھیکا ہو گیا آپ کو یار آپ یہ کیا کر رہے ہو کیا کیا بولے یار یہ کون آگے میرے پاس تو جانے کے بعد بولے کہ اللہ تخر اللہ یہ کیا ہوگا تو ایسی بالکل نہ کریں میں یہ بات رکھیں کہ اگلے کی حوصلہ افزائی اور وہ بالکل آپ کی جانے کے بعد محسوس کرے کہ ماشاء اللہ اس کا آنا مبارک تھا کہ اس کے آنے سے میری آئی بیماری ختم ہو گئی کیسی تھی باری کون کون کرے گا سے شاء اللہ کا نعرہ لگائیے اسی طرح اگر کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا یہ مسلمان کا حق ہے اگر مسلمان مسلمان پر قسم کھا لے تو اس قسم کو سچا کرے نمبر آٹھ مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت نہ کرے غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے اپنے مسلمان مردار کا گوشت کھا لیا اگر آپ غیبت کی تفریح معلومات چاہتے ہیں تو سبحان اللہ میرے آکا امیر عصمت نے غیبت کے متعلق تاریخ ساتھ کتاب تحریر فرمائی ہے جس کا نام ہے غیبت کی تباہ کاریاں آپ سنیں گے پڑھیں گے تو آپ کے روح سے کھڑے ہو جائیں گے آپ کا دل بولنے کو نہیں چاہے گا کہ میں بول کر کتنی جبتیں کرتا ہوں اس میں دل ایک ایک طبقے کی جبتیں لکھی ہیں کہ جب دوست ملتے ہیں تو کیا غبت کرتے ہیں کاروباری لوگ ملتے ہیں تو کیا غبت کرتے ہیں سیل مین ملتے ہیں تو سیٹ کے بارے میں کیسے عقیبت کرتے ہیں سیٹ ملتے ہیں تو ان کی نیچے والوں کی برائی کیسے کرتے ہیں ماں باپ کی کیا ہوتی ہے فلاں ایک ایک ایک مثال کے ساتھ آپ اس کتاب کو حاصل کریں انشاءاللہ شاء آپ کے رونگے کھڑے ہوں گے آپ کو توبہ کی توفیق ملے گی اور ایک قبیل گنا سے بچنے کا ذہن بنے گا ان <سلام> نمبر نو جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی پسند کرے اور جو بات اپنے لیے بری سمجھے اس کے لیے بھی اس کو برا سمجھے اسی طرح مسلمان کا ایک حق ہے کہ نیکی کرنے والے کی مدد کریں نمبر گیارہ گناہ کرنے والے کے لیے مقفرت کی دعا چاہے نمبر بارہ بد جو بدنسیب ہو اس کے لیے دعا مانگے نمبر تیرہ جو توبہ کر چکا اب اسے نفرت نہ کریں اب اسے محبت کریں ہمیں پتہ چلے کہ ماد اللہ خلانی شراب پیے کنفرم ہو گیا واقعی برا عمل ہے لیکن اسے توبہ کر لی اب اسے سے محبت کرے اس کی اصلاح کریں اسی طرح کسی مسلمان کو اپنے فول یا فیلڈ سے تکلیف نہ دے نمبر پندرہ ہر مسلمان سے پروازوں اور انکساری سے ملاقات کرے نمبر سولہ کسی مسلمان کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آئے نمبر سترہ ایک مسلمان کی چغلی دوسرے مسلمان سے نہ کھائے اور جو کچھ ایک سے سنے وہ دوسرے مسلمان کو نہ پوچھے یاد رکھئے میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا اسی طرح نمبر 18 تین دن سے زیادہ شرعی کسی مسلمان سے ناراض نہ رہیں خود جا کر سلو کر لے نمبر 19 اگر بند پڑے تو ہر مسلمان پر حت الوسا احسان کرے لیکن احسان نہ جتلائے نمبر بیس جس مسلمان پر دوسرے نے احسان کیا اب اس کا حق ہے کہ اس کا احسان فراموش نہ کرے بلکہ اچھی جزا دینے کی کوشش کرے کم از کم اتنا کہہ دے جزا اللہ نمبر اکیس بغیر اجازت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس نہ جائے بلکہ تین بار اس سے اجازت چاہے اگر اجازت دے دے تو ٹھیک ورنہ واپس چلا جائے نمبر بائیس ہر ایک مسلمان سے انتہائی خوش اخلاقی سے پیش آئے نمبر تیئیس ہر ایک سے اس کے مواقع گفتگو کرے نمبر چوبیس ڈبل بارہ بوڑھوں کی عزت کرے اور بچوں پر رحم کرے نمبر پچیس ہر ایک سے سچ بولے نمبر چھبیس وعدہ کرے تو پورا کرے نمبر ستائیس ہمسائے کا بہت زیادہ خیال کرے مصیبت میں ہمسائے کو تسلی دے اور خوشی پر مبارکباد دے نمبر اٹھائیس یتیم بچوں پر شفقت کرے نمبر انتیس مسلمانوں کی خیر خواہی چاہے ان کی غم خاری کرے نمبر تیس ہر مسلمان سے اس کے مرتبے کے مطابق پیش آئے نمبر اکتیس دو ناراض مسلمانوں میں سلو کروا سکتا ہو تو سلو کروائے نمبر بتیس مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرے پتہ چل گیا کہ ماضول فلاں نے یہ عیب کیا فلاں نے یہ عیب اس کا ڈنڈورا نہ پیٹے لوگوں میں اس کا بیان نہ کرے پی جائے اس لیے کہ جو دنیا میں کسی مسلمان کے ایبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا اللہ رب الزت اس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کی ایبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا آآ قیامت آآ اس ان شاء انشاءاللہ اپنی احمد اللہ پاک ڈھانپ دے گا تو لوگوں کے ایب بالکل بیان نہیں کرنے چاہیے نمبر تینتیس تہمت والے مقامات پر جانے سے بچے کہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں اس کے سبب بدگمانی اور زبانوں پر غیبت نہیں ہوگی مثلا کوئی شراب کٹ ہے اب بالکل کوئی بھی کام ہے نہیں بھی پینی معذلہ اللہ اللہ بچائے تو اب اس پر جائیں نہیں کیونکہ دیکھنے والا سمجھے گا کہ ماضا اللہ یہ بھی شراب پینے جائے اسی طرح وہ برائی کا مقام ہے بالکل نہ جائیں کہ اس کی وجہ سے لوگ گھبت کریں یار یہ دیکھو یہ کہاں جا رہے کیوں جا رہے ہیں اس لیے مسلمان آپ کے بارے میں غبت کریں گے تو ایسے مقام پر جانے سے بچیں جہاں سہمت لگتی ہو نمبر چونتیس جب گھر میں داخل ہوں تو دیگر اہل خانہ کو سلام کریں نمبر پینتیس اپنے مسلمان بھائی کی عزت اور جان اور مال کو ظلم سے بچائیں بچر کے بچانے پر قادر ہو نمبر چتیس مسلمانوں کے دلوں میں جائز امور پر خوشی داخل کریں سبحان اللہ جو مسلمانوں کے دلوں میں جائز بات پر خوشی داخل کرے گا اللہ اکبر اس کو اللہ تعالیٰ ساٹھ سال کی نسلی اتنا سوا وطا فرمائے گا مسلمانوں کو خوش کرنا بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑی نیکی ہے, ہے مثلاً آپ نے ابھی سبحان لگا نا تو مجھے بہت خوش ہوئی انشاءاللہ ان شاء آپ کے سبحان اللہ کہنے پر آپ کو الگ ثواب ملا اور اس بات پر اگر مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے سبحان اللہ کا اللہ کا ذکر کیا تو اس پر انشاءاللہ شاء اللہ وجل آپ کو ساٹھ سال کی نقلی عبادت اس طرح مل گیا ابھی پھر مجھے بہت خوشی ہوئی اب سارے کیلے نہیں الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے اسی مقصد کے لیے دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں امیر لسمت میں اپنا مدنی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے الشحمد للہ اس دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دنیا بھر میں دین کا کام کر رہے ہیں دن کا بجا رہے ہیں آپ کے اسی افریقہ کے چند ممالک میں پچھلے سال بھی الحمدللہ ہمیں قافلے میں سفر کی تعدت ملی ہمارا قافلہ پہنچا تو آپ کو خوشی ہوگی آپ کا جھوم جائے گا جی ہاں ہم اگر کسی ایک مسلمان کو اچھی بات بتائیں ہمیں کتنی خوشی ہوتی تو اگر آپ کسی ایک کافر کو مسلمان کریں تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی اللہ کتنا خوش ہوگا اس کے ابھی کتنے گے تو دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ جو پچھلے سال آیا تھا بارہ ماہ کے لیے الحمد للہ از وجل اس ایک قافلے کی برکت سے الحمد بارہ ماہ میں کم و بیش تین سو سے زیادہ خفار نے اسلام قبول کیا الحمد اس میں وہ مدنی یوگنڈا اور تندانیہ کے ملکوں میں سفر کیا تھا اس نے اسی طرح اب بھی دیگر مبنی دنیا بھر میں سفر کر رہے ہیں ماشاء اللہ ابھی چند دن پہلے اڑیشہ میں جب دعوت اسلامی کا قافلہ پہنچا تو شمبود دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بہت مصروف لوگ سفر کرتے ہیں حقیقی فارغ بھی کرتے ہیں مصروف بھی کرتے ہیں ہمارے اس قافلے میں الحمدللہ ایک ڈاکٹر بھی آئے ہیں اور ماشاءاللہ وہ عالم دین بھی ہیں ماشاء وہ پہلے دن جب قافلہ لے کر شہر میں پہنچے تو انہوں نے جا کر کوشش کی اور ایک بہت بڑا ادارہ تھا وہاں چلے گئے نیکی کی دعوت کے لیے تو رات کے وقت میسج آیا ان کا کہ الحمدللہ دو دن کے اندر انہوں نے انفرادی کوشش کر کے نیکی کی دعوت دے کر الحمدللہ اب یہ جانتے بھی تھے کون لوگ ہیں خالی ان کا سنت کے مطابق کو لیا تھا تاکہ ان سے ملاقات کی اسلام کی دعوت پیش کی تو الحمدللہ پہلے دن ہندو اور دوسرے دن الحمدللہ للہ از وجل کرسچین کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو الحمدللہ آل الحمد للہ ان کی انفادی کوشش کی برکت سے دو دن میں دو غیر مسلم مسلمان ہو گئے الحمد اسی طرح ابھی اتنے میسج آ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک ہمارا مدنی کافل الحمدللہ للہ دارالسلام تنزانیہ کے کیپٹل میں موجود ہے ماشاءاللہ بڑے شہر میں وہاں بھی بہت دین کی خدمت جاری ہے ماشاء اللہ. اسی طرح ایک مدنی کافل الحمدللہ اس وقت اللہ کے کرم سے ممباسا آل آل میں کینیا کے شہر میں ایک مدعنی قافل نوبی میں, میں ہے ایک الحمدللہ للہ جو کینیا کا بہت بڑا سٹی ایریا اس میں موجود ہے سوڈان میں الحمدللہ مدنی قافلہ راستے میں ہے سفر پر ایک مدنی قافلہ یوگنڈا میں کمپالا سٹی کے اندر الحمدللہ اسی طرح ایک قافلہ نظریے میں اتر چکا ہے ماشاء اللہ اور بھی نہ جانے دنیا بھر میں کہاں کہاں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دین پھیلانے کے لیے اپنی اسلام کے لیے اور دیگر مسلمانوں کو نیک بنانے کے لیے دیگر لوگوں کو نیکی گراوا دینے کے لیے رائے خدا کے سفر پر ہیں الحمدللہ للہ اس قابلوں کی برکت سے علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے نماز سیکھنے کا موقع ملتا ہے الحمد ماں باپ کا ملتا ہے نے کچھ دیر یہاں گزاری سچ کو فائدہ ہوا نہیں ہوا کس کس کو فائدہ ہوگا آپ نے ایک آدھ گھنٹہ یہاں گزارا تو آپ کو کتنی اسلامی باتیں سیکھنے کا موقع مل گیا آپ کو کتنا سکون ملا آپ کو کتنا ٹیسٹ ملا کیونکہ جہاں نیکی کی باتیں ہوتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے دل کو سکون آتا ہے اب بالکل ہم میں سے آج رات کسی کی موت ہے مثال ابھی گیارہ بج کے ایک منٹ میں اگر ہم میں سے آج رات کسی کی گیارہ بج کر کچھ منٹ میں موت ہونے والی ہو اور وہ گھر میں مر جائے تو شاید کو وہ سادت تفصیل نہیں ہوگی جو اس اجتماع میں مرنے کو ملے گی موت تو آنی ہے نماز پڑھتے اللہ کرے آ اللہ کرے سیدے کی حالت میں موت آ اللہ کرے مسجد میں موت آ اللہ کرے میں رہے خدا میں موت آ اللہ کرے میں قرآن پڑھتے موت آ اللہ کرے میں روزے کی حالت میں اللہ کرے میں مزید کے اندر موت آ جائے اچھی موت کی آزگ کرنی چاہیے ایمان کے ساتھ مرنے کی تمنا کرنی چاہیے ماض اللہ بھی میں آپ کو چند دن پہلے کی بات بتاتا ہوں تنگانیہ سے جس دن ہم ساؤتھ افریقہ آ رہے تھے مدنی کافلے میں ایک دن پہلے کی بات رات کے وقت ایک نوجوان میرے پاس آیا بہت پریشان تھے اور انہوں نے عجیب و غریب باتیں بتائیں اور بتایا کہ آج کے اخبار میں وہ ایک خبر چھپی اور وہ بتا دے تصویریں بھی آئی ہیں کہ ایک نوجوان اس نے شراب پی اور شراب پیتے ہی اس کی موت واقع ہوئی شراب پی کے لیٹا تھا الٹا ہوا تو سیدھا نہیں ہو سکا اس سے پہلے اس نے ایک اور بھی بہت گندا گنا کیا تھا شراب کے ساتھ تو وہ ایسا اس نے شراب پی کے اس کے بعد وہ آخری گھونٹ اس کے الگ سے ایکسپائر ہو گیا اب اس کو شراب پی کے اور ایک اور گندا گنا کرتے موت آگے ایک تو یہ موت ہوتی کہ کوئی سنیما گھر میں مر جائے فلم دیکھتے مر جائے کسی کو مات اللہ شراب پیتے میں ہوتا جائے کسی کو جھگڑا کرتے موتا جائے کسی کو گالی بکتے میں ہوتا جائے کسی کو گنا کرتے موبائل کیسی عدرت والی موتیں تو بس پر ایک ہی بار دنیا میں یاد رکھیں دوبارہ مسلمان کا قیدا دنیا میں پیدا نہیں ہونا ایک ہی بار جس کے امال اچھے ہوں گے اس کا انجام اچھا ہوگا جس کے امال گندے ہوں گے اس کا انجام گندا ہوگا یاد رکھے پہرے اسلائی بھائیوں دنیا دارالعمل ہے جیسا عمل کریں گے ایسی ہی جزا پائیں گے جیسا بیج بوئیں گے ایسا پھل کھائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کہ ہم زمین کے اندر چاول مطلب کا بیج بوائے اور بولیں کہ گندم کی کٹائی کر گے لوگوں میں نادان کہیں گے بے وقوف کہیں گے پاگل کہیں گے کیسا انسان ہے کہ چاول بیج لگا کر یہ کہتا ہے کہ میں اس سے گندم کاٹوں گا یاد رکھیں گناہ بوئیں گے تو گناہ کی فصل ہی کاٹنی پڑے گی نیکیاں بوائیں گے نمازیں پڑھیں گے روزے رکھیں گے زتا دیں گے سنتوں پر عمل کریں گے نماز پڑھیں گے اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ سنتوں بھری فصلیں کاٹنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ اس لیے کہ جو مسلمان پانچوں نمازیں پڑھتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی کہ اے صحابہ اگر تمہارے گھر میں سے نہر جاری ہو اور تم میں سے کوئی پانچ بار اس میں دن میں وضو کرے حسل کرے نہا لے تم میں سے کوئی پانچ بار اس میں حسل کرے کیا اس کے بدن پر محل باقی رہے گا عرضیاتہ نہیں فرمایا کہ جو مسلمان پانچوں نمازیں پڑھتا ہے اس کے برکت سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں الحمد للہ نماز پڑھنے والے کے چہرے پر نورانیت آ جاتی ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں الحمدللہ للہ بیماریوں سے بچ جاتا ہے نماز پڑھنے والا جب مرے گا انشاءاللہ اس کو کلمہ نصیب ہوگا نماز پڑھنے والا انشاءاللہ قبر میں امان پائے گا منکر نقید کے سوالات کے درست جوابات دے گا نماز پڑھنے والا ان قبر میں اپنی قبر کو جنت کا باغ پائے گا اس کے کفن کو الحمد جنتی بچھونے سے تبدیل کر دیا جائے گا جو نماز پڑھنے والا ہوگا قیامت کے دن اس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اور جو نماز پڑھنے والا ہوگا پل سے رات اڑ کر پار کر جائے گا سبحان اللہ نماز پڑھنے والا جب جنت میں جائے گا رب کریم اس کو جہاں جنت کی دیگر نعمتیں عطا فرمائے گا اس کو دیگر برکتیں عطا فرمائے گا وہاں اس کو ایک بہت بڑی نعمت کیا ملے گی کہ نماز پڑھنے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا جو نمازی ہوگا سنتوں ہوگا کا عامل ہوگا داڑھی کا آدی ہوگا میرے آپ کی سنت کے مطابق داڑھی رکھتا ہوگا سر پر امامے کا تاج سجاتا ہوگا اللہ اکبر جو جمعہ کے دن امامہ پہنتے ہیں اللہ کے فرشتے ان پر رحمت نازل کرتے ہیں اللہ کے سلام بھیجتے ہیں تو پیارے اسلام بھائیو سنتوں پر عمل کریں اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جو مجھ سے محبت کرے گا قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا کون کون جنت میں سرکار کے ساتھ جانا چاہتا ہوں آواز نکال کے بولے کون کون ان شاء اللہ جنسل سرکار کے ساتھ جائے گا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ابھی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا ایک ایک کام سنت کے مطابق کرنا پڑے گا دعوت اسلام یہی پیغام دے دیجیے الحمد للہ آئیے سنتوں کا دامن سام لیجیے ان شاء اللہ بےڑا پار ہو جائے گا امیر السلام فرماتے ہیں کہ ان کی سنت پہ ہے جینا میرا ان کی سنت پہ ہے جینا میرا کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا تیر کے دیکھ لو سینہ میرا دل ہے کہ شہر مدینہ میرا پانی بھی اسمت کے مطابق پئیں ماشاءاللہ اللہ داڑھی بھی اسمت کے مطابق رکھیں زلفیں رکھنا بھی سنت ہے امامہ رکھنا بھی سنت ہے مسواق کرنا بھی سنت ہے الحمدللہ للہ الزم اجل اسی طرح بہت سنتیں ہیں جو چالو السلامی کا ملنا سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں آپ زندگی میں یکمشت بارہ ماہ ہر بارہ ماہ میں تیس دن اور ہر تیس دن میں تین دن مدنی قافلے کے سفر کی نیت فرما لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہونے کی اسمتوں کو عام کرنے کی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرتے کرتے میٹھے مدینے میں شہادت کی موت کا جامعہ فرما الحمد للہ دعوت اسلامی دنیا کے ستر سے زیادہ ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکے ہیں الحمد دعوت اسلامی غیر سیاسی تحریک ہے الحمد اللہ کے کرم سے بہت تیزی کے ساتھ سمت عام کر رہی ہے پوری دنیا میں دعوت اسلامی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے الحمدللہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے چور ڈاکو زانی شرابی لٹیرے جن کے ڈر سے لوگ بالکل تھر تھر, تھر کانپتے تھے جب ان کو دعوت اسلامی کا ماحول ملا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف نمازی بلکہ تاجر گزار بنا دیا جن کے ہاتھوں میں پہلے کلاشن کوفی ہوا کرتی تھی جب مدنی ماحول میں آئے امیر السمت <سؤال> کی نسبت ملی داستانی کا مول ملا تو الحمدللہ ان کیتوں سے کلاشن کو چھن گئیں ان کیا سے الحمدللہ خنجر دور ہو گئے ان میں پیارا پیارا قرآن پاک آ گئے ہماری مائیں بہنیں جو بے پردہ بازاروں میں گھومتے تھیں الحمدللہ مدنی مول میں آ کر پاک یا دار بن گئیں بچے آج ماشاء اللہ آفے قرآن بن گئے خالی پاکستان کے اندر الحمدللہ للہ پچپن ہزار سے زیادہ مدنِ مُنع حافظ قرآن بن رہے ہیں الحمدللہ للہ سینکوں سین بھائی عالم دین بن رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں اجتماع کرتی ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کے یہاں پر الحمدللہ للہ بھر کے اندر بھی عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے اس میں پابندی کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا اطابلہ میں